السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری میں جی کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور جناب ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ کافی رونق ہے روم میں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میرے آنے سے پہلے کیا چل رہا تھا تو ہم نے چونکہ یہ پروگرام بنایا تھا اس وقت جو ہے وہ صحیح مسلم شریف کا درست جو ہے وہ ہوا کرے گا تو ابھی انشاءاللہ اللہ تعالی مسلم شریف کی ایک عدیث پاک اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ تفریق اور فرمائے اس سے پہلے اپنے معمول کے مطابق انشاءاللہ شاء تعالیٰ قصیدہ بدہ شریف کے چاند شعار اور پھر انشاءاللہ شاء تعالیٰ کلام عالیہ حضرت کے چاند اشعار اس کے بعد مولايا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتاح بمولايا صلى وسلم دائماً عباداً على حبيبك خير الخلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ما ضا يا وسيع الكون يا لي وسلم دائمًا بعد على حبي ديك خير الخلق كلهم صلى الله عليه كيا رسول الله صل اللهم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه كان رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله of me the... لیے تمہ رمین تمہارے لیے مکان تمہارے, تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خرد کو پھر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اصر کیا ہے تباہ تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا ہے تب تب تمہارے لیے زمینوں زنا تمہارے لیے مکینوں میں کا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے خلی لو ن جی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی خلی لو ن مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلق خلقری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمینوں زماں تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے عشالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اور یہ فیض دیے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے یہ فیض دے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دے اکرمیا تمہارے لیے جہان لیے تمہارے دئے اکرمیا تمہارے لیے زمینوں زمان اور سبا سب چلے کہ باب وہ فل کلے کے دن ہوں ہو سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ فل کلے کے دن ہوں ہولے کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے کے تلے پن میں کھلے کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین مکان تمہارے لیے چون چمہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ رب العالمین و للمتقین قبۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابولم سلیم ولا علی وسفابی سامعین محترم حضرت مولان مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عل نے خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ صلاح والتسلیم کا یہ فرمانے زیشان ذکر کرتے ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وبارک و سلم نے ارشاد فرمایا لا تقذب علی فإنه من علیہ فن یقب الار یعنی میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دو زخمی جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت سید الانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان بھی موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے سامنے زیادہ تعداد میں حدیث بیان کرنے کو جو چیز روکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مانتا من النار یعنی جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کو میرے ساتھ منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانا دو میں بنا لینا چاہیے اور حضرت سیدن ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ایسا یکونو فی آخری امتی اناس ان یحدیسونکم بمعالم تسمعو انکم ولا آباؤکم فا ایاکم و ایاکم فرمائے میری امت کے آخری زمانے میں لوگ ایسی حدیث بیان کریں گے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا پس ان سے بچو اور ان سے بچو اور حضرت سکیون ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ ہی کی زبانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان بھی موجود ہے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے کی آمد ہوگی جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا بس ان سے بچو اور ان سے بچو کہیں وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں نہ ڈال دیں محترم حضرات ان احادیث مقدسہ میں ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات بڑی ہی احسن انداز میں واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارک زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ ایسی حرمت و حقانیت کا سرچشمہ ہے کسی اور کی بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب سرکار صلی اللہ تعالی وبارک و وسلم کی بات کا مقابلہ نہیں تو سرکار کی ذات کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے کیسی عجیب بات ہے جب آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ میری بات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو کیسے بدبخت لوگ ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دین کی اصل ہیں آپ کی طرف سے کوئی بات منصوب کرنا دین میں دخل اندازی کرنے کے متنادق ہے کیونکہ اس فعل بد سے سارے دین و ایمان کا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے اور کلام رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں ملاوت کرنے والا جہنمی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ نبوت اس امر غیب کا مشاہدہ فرما رہی تھی کہ بعض بد نصیب لوگ اس جرم کا ارتقاب ضرور کریں گے اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ہو چکے ہیں جنہوں نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خرمتوں کا کبھی خیال نہیں کیا اور گڑ گڑ کر ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر منصوب کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھتے جا رہے ہیں کبھی کچھ لکھ دیتے ہیں کبھی کچھ لکھ دیتے ہیں جیسا کہ اسماعیل دہلوی بہابی نے اپنی کتاب میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیس کی طرف منسوب کر کے کہ آپ نے کہ میں بھی مر کر مٹی میں ہوں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین مقدس کی شکل میں جتنی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے کسی ایک مقام پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا فرمان موجود نہیں ہے تو پتہ چلا کہ وہ بدبخت بخت لوگ جو احادیث گھڑنے میں مشہور تھے تو ان کی اولادیں آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی طرف سے باتوں کو گھر کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں اور ایک دوسری صورت یہ کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور ہمارا جو مسلک ہے وہ حدیث پاک کے مطابق نہیں ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ اپنے مذہب اور مسلک کو حدیث پاک کے مطابق کر لیں وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ حدیث کو اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی کتاب الادب المفرد شریف جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ موجود ہے کہ آپ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو آپ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ اد کر احبن سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا ذکر کر تیرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے اسی وقت یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ لگایا اور ان کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا تو اب حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ بھی اگر حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے عقیدے اور مذہب کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے عقیدے اور مسلک کے مطابق کر لیتے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ذکر فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد عرصہ بعد آپ کو یا کہہ کر غائبانہ اور دور سے ندا کی ہے تو پتا چلا کہ حضور کو آج بھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر عمل کرتے ہیں اس بات پر ایمان لے آتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد کرتے حضور سے استغاثہ کرتے سرکار کے نام کی سدائیں بلند کرتے آپ کو یہاں سے بیٹھ کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ کر پکارتے انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب دوبارہ وہ کتاب چھپی اس میں سیاح کا لفظ کاٹ دیا اور لوگوں کو بتایا دیکھو جی اس میں تو یا کا لفظ ہی نہیں ہے لیکن کیا کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح جو کر رکھا ہے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ذکر آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا اب جو ذکر رب نے بلند کیا اور ساتھ ہی قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا خیر اللہ کا من الولا اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑیوں سے بہتر ہوگی جب رب کریم نے یہ وعدہ کر دیا ہے اب ان کے مٹائے سے میرے اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں مٹ سکتا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام الشاہ امام احمد اور اذاکا فاضل بل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا اور سیدی اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پر یہی ان بدبختوں بختوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا ان کے بارے میں فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یا گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یہ تو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رب کو یہ منظور ہے کہ میرے محبوب کا ذکر تابت جاری و ساری رہے تو اس لیے ان کے گھٹانے سے نہیں گٹا الحمد للہ سنت علما کے پاس المفرد جو موجود ہے اور انہوں نے پیشلی سرکار کی عظمت پر شان بیان کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس میں وہ حدیث آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جس میں یا کا لفظ موجود ہے تو یہ ایک مثال ہے اس کے علاوہ بنیت اور تعلیم میں سے انہوں نے بیس ترابی والی روایت نکال دی جب دوبارہ چھاپی تو بیس ترابی والی روایت نکال دی تین وطر والی روایت نکالنے کی کوشش کی تو اپنے مذہب کو حدیث کے مطابق کرنے کی بجائے یہ حدیث کو اپنے مذہب کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, فرامین کے ساتھ خیانت کی تو یہ بھی خیانت کی ہی ایک قسم ہے اس میں قطر بیونت کر دیں الفاظ کو کاٹ دیں چھانٹ دیں بیچنے سے یا اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی اس میں کر دیں تو محترم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا حضور سرا پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوبت سے نکلنے والے ہر کلمہ طیبہ کی حرمت اور نزاکت کو سامنے رکھتے تھے اس لیے انہوں نے روایت حدیث میں ہر درجہ احتیاط سے کام لیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا اتنا کہنا ہی ہوتا تو ہماری نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہم توجہ سے اس کی حدیث سماعت کرتے لیکن جب سے لوگوں نے ہر قسم کی روایات بیان کرنا شروع کر دی تو ہم صرف انہی روایات کو سنتے ہیں جن کو ہم پہلے سے پہچانتے ہیں یعنی جن کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان ہے تو اس کو ہم غور سے سنتے ہیں اور جب یہود نے سہارا کہ دیوانیوں سے ایسے ایسے قزاب پیدا ہوئے جنہوں نے ہزاروں خود ساختہ روایات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے ساتھ منسوب کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے حدقین اسلام کی جماعت کو پیدا کر دیا ان عظیم افراد نے حدیث کی ایسی عظیم خدمت کی کہ مسلمان اس پر ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے ایک واقعہ کا واقعہ کی طرف توجہ کریں آپ سماعت فرمائیے تو دیکھیے فیصلہ کیجئے کہ علم حدیث کے غداروں اور خدمت گاروں میں کیا فرق ہے حضرت امام ابن اسکر علیہ رحمت بیان کرتے ہیں ہارون الرشید کے پاس ایک زندیق کو لایا گیا خلیفہ نے اس کے قتل کا حکم صادر کر, کر دو گے لیکن احادیث کا کیا کرو گے جن کو میں نے گھڑ کر لوگوں میں عام کر دیا ہے میں نے ان احادیث میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے ان میں ایک حرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا زندیق تو عبداللہ بن مبارک اور ابن اسحاق اور غباری رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو نہیں جانتا ان کی تنقید کی چھلنی سے تیری تمام حدیثوں کا ایک ایک حرف نکل جائے گا تو اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رب نے کیسے غلام پیدا کر دیے کہ جب زندی پیدا ہوں گے حدیثیں گڑنے والے قذاب اور وزار پیدا ہوں گے تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام بھی دین کی خدمت کریں گے جو ان کی بنائی ہوئی گھری ہوئی ڈوٹی حدیثوں کو نکال باہر کریں گے ایسے ہی جب یہ بدبخت بخت ہندوستان کی سرزمین سے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام جوٹی حدیث منسوخ کرنے لگے سرکار کی زبان اقدس میں زبان تان دراز کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد رضا کو پیدا کیا جس نے ان کا ایک ایک حرف چھانٹ کر علادہ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمن اور گساخ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے جیسا سمجھنے والے ہیں ان سے دور رہو ان سے بچو سونا جنگل رات اندھیری چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو رہی چوروں کی رکھوالی ہے تو محترم حضرات بات صرف یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضرت عبداللہ بن مبارک کی سنت پہ عمل کیا اپنے پہلے سے آنے والے محدثین کے طریقے پہ عمل کیا اور ایسے بدبختوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے سے روک دیا دوسری بات یہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے ساتھ ہی ہدایت وابستہ ہے کبھی کسی اور کی گھڑی ہوئی بات میں صداقت ہوتی ہے نہیں ہوتی اکثر گھڑی ہوئی باتیں تو جھوٹ ہوتی ہیں کیونکہ کسی کی گھڑی ہوئی بات ہمراہی اور فتنہ پردازی تو ہو سکتی ہے لیکن ہدایت کی ضرورت راضی نہیں مثال کے طور پر رافظی شیعوں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور اہل بیتہ تعالیٰ عنہ فضائل میں تین لاکھ سے زیادہ حادثیں کری ان ان بات کی جو بات ابھی میں نے لیا کی ان کو موضوعات کبیر میں اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا اس, اس کے صفحہ ایک سو بائیس پر کہ انہوں نے تین لاکھ احادیث جو ہیں وہ گھڑ کر ڈال دی کتابوں میں جو اہل بیت اتہار کے متعلق تو پھر اسی طرح کی حادیث گھڑی انہوں نے جن میں دیگر صحابہ کرام علیہ مرضوان کی بے بی ان پر تان و تشنیح بالخصوص رسول اللہ کے صحاب ثلاثہ ان کی شان میں گستاخی اور بے بی اور اہل بیت کے ساتھ بظاہر عقیدت کا اظہار ہے تو یہ سب کے سب جناب گھڑی ہوئی روایات انہوں نے ڈالی اس میں اس لیے اعلیٰ عظیم البرکت نے ہمیں کیا درس دیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے ایسے کز فروشوں سے ایسے جھوٹے جو دین کے دعوے ہیں ان سے اپنا ایمان بچانا چاہیے اور اس کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو سیدی اعلی حضرت دین البرک نے خوبصورت مسلک دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی غلامی والا مسلک دیا تو اسی کے مطابق چلنا چاہیے اور یہ حدیث پاک مولان مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور ان سے پہلے جنہوں نے اس کو سنا وہ حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ ہو ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو دوران خطبہ یہ بات ارشاد فرماتے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کی گئی کہ سرکار نے فرمایا میری طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو کیونکہ جو میری طرف جھوٹ کرے گا وہ دو زخم داخل ہوگا اب دیکھیے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس لحاظ سے بھی ہماری طرح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کرنا بھی ایسا ہی ہو جیسا کہ ہماری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرے اور یہ فرق تو آپ نے خود بیان فرمایا چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے حاکم تھے ان سے علی بن ابی ربیہ نے مسجد میں یہ بات سنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان زیشان ہے علیہ لئیسا کا کس بن علادین میں میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی دوسرے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے کیونکہ کسی دوسرے پہ جھوٹ باندھنے کا یہ گناہ نہیں اس کا ٹھکانا جہنم ہو جائے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے کی سزا یہی ہے اس شخص نے اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لیا مطلب یہ کہ ایسے شخص نے اپنے آپ کو دوزخ میں جانے کے قابل بنا لیا اب خدا ہی ہے جو اس کو اگر اس میں ایمان ہے تو بلا دوزخ سے نجات دے اور بعد میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جھوٹی حدیث کرنے والے کے خلاف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دو میں داخل فرمائے بہرحال اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر جھوٹ پاننا حرام اور کبیرا گنا ہے اس کا مرتکب اگر توبہ نہیں کرتا تو ضرور جہن میں جائے گا اگر توبہ نہ کی مگر ایمان دار رہا تو دو میں ہمیشہ نہ رہے گا بلکہ ایمان کی وجہ سے آخرکار جانم سے نکل آئے گا اور یہی اہل سنت کا ہے کہ مومن اگرچہ کتنا ہی گناگار ہو آخر کار ایمان کی برکت سے اس کو جانم سے چٹکارا مل جائے گا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس حدیث کے بارے میں جھوٹ ہونے کا گمان ہو اس کو نہ لکھا جائے نہ بیان کیا جائے مگر یہ کے ساتھ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا منکر ہے یا ضعیف ہے کیونکہ محدسین نے ہر طرح کی حدیث بیان فرمائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی سراہد بھی کر دی ہے کہ اور اگر بیان کرنے والا اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر بیان کر رہا ہے اگرچہ وہ حدیث صحیح نہیں تو بھی اس پر گناہ نہیں جس طرح کہ امام حاکم اور ابن ماجہ میں بعض حدیث کو صحیح خیال کر کے روایت فرمایا گیا ہے فضائل میں اگرچہ ضعیف حدیث موت ہے لیکن حدیث گڑھ لینا کسی طرح جائز نہیں تو اس میں اس کے علاوہ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلم پر جھوٹ کا بہت جھوٹی بات کرنا جھوٹی بات آپ اگر کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ نے وزنی واضح فرما دیا کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیں اور اس کے علاوہ یہ جو راوی ہیں حضرت ربیع بن حراش یہ بہت بڑی ہستی ہیں مشہور تابعی ہیں ان کے والد ماجد خان حراش بن ابسی کوفی ہر بن حبش ابسی کوفی ہے اور ان کی کنیت ابو مریم ہے اور امام نبوی رحمت اللہ تعالی جو شارح صحیح ہی مسلم ہیں لکھتے ہیں کہ یہ حراش جو ہیں یہ مسعود کے بھائی ہیں اور مسعود کون ہیں تکلّام بعد الموت کہ جنہوں نے مرنے کے بعد گفتگو کی مرنے کے بعد کلام کیا اور ربیعی اور ربعی کے بارے میں امام نبوی نے لکھا ہے کہ ربعیون تابعین کبیر جلیل لم فرمائی بڑے ہی بلند پایا تابعی ہیں اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک نہیں ہسوں گا جب تک جان نہ لوں کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے نہ وفات کے بعد جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کے انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا اور امام نووی مزید فرماتے ہیں افیل ہوا او اولا غازل فلم یزل متبسمن علا سری ونش و نغسل ہو فرگنا فرماتے ہیں کہ حضرت ربعی کے جو بھائی روبئی تھے ربعی کے بھائی انہوں نے حلف اٹھایا قسم اٹھائی اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک یہ جان نہ لوں کہ میں دوزخی ہوں یا جنتی اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کو غسل دینے والے نے بیان کیا کہ ہم غسل دیتے رہے اور وہ پھٹے پر لیتے ہوئے لیتے ہنستے رہے مسکراتے رہے اور اس وقت تک ہنستے رہے جب تک ہم غسل دینے سے فارغ نہ ہو گئے تو اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب بات کہی کہ نشان مرد مومن بات چو مر گایا تبسم بر لبے کہ میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اس لیے محترم حضرات یہ کتنی خوبصورت بات ہے کتنی پیاری بات ہے ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وبارک و سلم کے سچے غلام اور سچے عاشق تھے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان عام کیا اور صحیح انداز میں عام کیا تو گرامی قدر حضرات آج کے درس حدیث میں یہی بات ارز کرنی ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے جو گڑ گڑ کر باتیں اور ان کو حدیث کہہ کر مسلمانوں میں زہر پھیلا رہے ہیں اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک سے جو روایات منصوب ہیں صحیح طور پر روایات موجود ہیں ان میں قطر و کر رہے ہیں اور بلا وجہ کسی حدیث کو ضعیف کسی کو موضوع کسی کو منکر کہہ کر شان رسالت میں تنقید کی کوششیں کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ان بدبختوں کے فتنے سے تمام مسلمانان عالم کو محفوظ و مامون فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی فتنے اور بھی ہیں جن میں ایک فطرۂ مودودیت ہے جو بظاہر جماعت اسلامی کا نام رکھتا ہے لیکن حقیقتاً وہ جماعت غیر اسلامی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام احادیث ذخیرۂ احادیث اور محدثین کی سب کوششیں اور قابشیں نعوذ باللہ باطل ہیں تو ان جیسے بدبختوں سے اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے جہاں تک ممکن ہو سکے جہاں تک آپ کی آواز پہنچے ہمیں یہ جی چاہیے کہ ہم اپنی آواز پہنچائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کریں حضور کے دشمنوں کو بے نقاب کریں خدا کی قسم یہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ عداوت جو ہے کل قیامت والدن زیور بن کے چمکے گی ان اللہ تعالیٰ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ علیم قبول و منظور فرمائے ہم سے بیان کرنے میں سننے میں جو کمی کھدائی ہوئی ہمیں اللہ تعالی معاف فرمائے اور اللہ تبارک و کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے رب کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے جملہ حاضرین جو بہن بھائی یہاں موجود ہیں اللہ پاک سب کی نیک تمناؤں آرزو کو پورا فرمائے اللہ کریم ہمارے اس کو آباد و شاد رکھے اللہ تعالیٰ مسل کے حال سنت وجمات کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل ہم سب روم والوں کو اسی طرح ذوق و شوق محبت اور الفت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی بابر ہادی نصیب فرمائے رماکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا شریف کے سائے کے نیچے بیٹھ کے سرکار کی عظمت کے گن گائیں آمین بجاہ نبی کریم الامین وما علينا الا الارضون بھی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو مائکرے ہیں السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری روم میں آ رہی ہے کیا جزاک اللہ خیرہ میرا ایک سوال ہے میں نے وہ عمران بھائی سے کیا تھا, عمران بھائی غالبنا روم میں نہیں ہے تو آپ اس کا جواب دے دیجیے گا جی میں سوال پوچھوں جزاک اللہ حضرت میں کل دیوبندی کے روم میں گیا تھا تو انہوں نے وہ کچھ سوال کیا تھا میں تیس آو... سیکنڈ کا آو... سوال ہے تو میں اسے پلے کر دیتا ہوں اس کا اچھی طرح جواب دے سکیں گے جزاک اللہ خیر میں پلے کرتا ہوں سن لیجیے گا السلام علیکم اگر میں غیر جانتا ہوتا تو تو سر بہت ساری مال جانا جمع کر لیتا اور دوسرا ان کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے پابند ہیں اور قرآن اور دوسرا ان کا عقیدہ جو ہے وہ مختار کل کا ہے کہ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے پابند ہیں اور قرآن ہے کہ ان کلّا آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہتے چاہے تو جو مختار کل ہوتا ہے جس طرح اللہ مختار کل ہے ہر جس کا اللہ کو اختیار ہے تو اللہ ہر کو ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اللہ حرے کو زندگی میں وہ دے سکتا ہے لیکن ہاں ضرور یہی سوال تھا آپ اس کی وضاحت کیجئے گا جزاک اللہ خیال میں آپ کے لیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سپر سٹار ہیرو بھائی آپ کے دو سوال ہیں اس آڈیو میں جو ابھی آپ نے سنائی ہے ایک تو علم ویب شریف کے متعلق ہے اور دوسرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی اختیارات کے متعلق ہے تو میں ایک سادہ سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے اہل سنت کا عقیدہ ہے اور الحمدللہ للہ ان عقائد پر ہم اللہ پاک فضل و کرم سے دلائل بھی بے دے سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں تو عقیدہ جو ہے وہ علم غیب کے متعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے اللہ تبارک و تعالی کا علم غیب ذاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب اللہ کا عطا کردہ ہے. کسی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ غیب جانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالی کے دیے سے غیب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام علوم غیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے تو جس آیت کو بھی وہ پڑھ رہا تھا جو آیت پڑھ کر اس نے کہا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لستخر تو من القیری کہ میں بہت سی خیر جمع کر لیتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے انکار پر جتنی بھی حدیث موجود ہیں جتنی بھی آیات موجود ہیں ان کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیئے کے بغیر نہیں جانتے جس میں ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے ہمارا عقیدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں اور پرانے پاک کی کوئی ایک آیت یہ بتا دیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں دیا اب قرآن کریم ہی کو آپ پڑھ لیں تو قرآن فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ <بِضْعَنِين> یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہے اور اگر اس ہوا کا مرجع اللہ تبارک وطالح کی ذات کو مانا جائے تو ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ غیب کا علم دینے میں بخیل نہیں ہے اللہ تو بخل سے پاک ہے تو اب غیب کا علم کس کو دیتا ہے یہ بھی قرآن پاک سے سنیے سورج جن کے آخر میں اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یشان ہی نہیں ہے کہ علم غیب پر کسی کو مسلط کرے بالا کہ میں یشاؤ لیکن وہ اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو جس کو چن لیتا ہے تو اب رسول اللہ سے زیادہ چنا ہوا اور کون ہو سکتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور غیب عطا فرما دیا تو ابھی یہ ایک کلیہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں جو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے دیے سے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے پرانے حکیم میں کئی اور مقامات پر ہے ابھی یہ جو آیت میں نے پڑھی صورت جو جن کی ہے وہ پارا نمبر انتیس میں اس میں ہے آپ اس کی پوری آیت میں سناتا ہوں عالم الغیب فلا یظہرو علا غیبہ احداً اللہ من اضطبع من رسول فإنہو فا يسلک من بین جدیہ ومن خلفہ وصادا پارا نمبر انتیس رکوع نمبر بارہ آیت ستائیس چھبیس اور ستائیس کیا ترجمہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے اب چوتھے پارے کی آیت جو بھی ہو، میں نے اس کا تھوڑا سا حوالہ دیا پہلے پارہ نمبر چار رکو نمبر نو آیت نمبر ایک سو انسی ون سیون نائن اللہ علیہ لگئی بھی غلطی اللہ میرے رسول ہی میں اشا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب کے چنے ہوئے رسول نہیں ہے اور پھر ایک اور مقام پر پانچواں پارہ رکوع نمبر چودہ آیت نمبر ایک سو تیرہ اللہ تعالیٰ کتاب اور, حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے تو اب اندازہ کیجیے اسی آیت کے تحت تفصیل شریف میں لکھا ہے علّام کا مالم تکن تالم عی من الحکامی وغیب یعنی تمام احکام شریعہ اور تمام غیر علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیے ستاسی تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے تمام علوم غیبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے ہیں عطا فرما دیے ہیں تو یہاں فرمایا کہ تم پر اللہ کا فضل عظیم ہے یعنی بڑا فضل ہے تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہمارا عقیدہ کیا کتنی خوبصورتی سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے غیب جانتے ہیں اور رہ گئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی تو یہ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو مختار کُل کہہ رہا ہے اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ مختار جو ہے وہ اسم میں کا تیگہ ہے کہ دیا ہوا اختیار دیا ہوا تو اب دیکھیے یہ اللہ کے لیے یہ لفظ بولنا کہ اللہ کو اختیار دیا گیا ہے تو کتنی غلط بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے لیے تو ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ ان کو تو دینے والا اللہ موجود ہے تو اللہ کو کس نے اختیار دیا ہے اللہ کی شان کے لائٹ بھی ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جن کو یہ نہیں پتا اور وہ چلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے اختیارات پر بحث کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان کے لائق لفظ نہیں ہے وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ قرآن کیا فرماتا ہے فلاح و حتّہ منہ کفیما شدر فسم شروع تسلیم اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں حاکم نہ مان لیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں ٹھیک یہ پارہ نمبر پانچ رکو نمبر چھ اور آگے دیکھیے وہ کہتے ہیں جی یہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے تو قرآن کیا فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ نو رقو نمبر نمبر 9 اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتار دیتے ہیں اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں حلال حرام کرنے کے یا نہیں ہیں اور لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے تھے پہلے سے وہ اتارنے کے اختیارات ہیں حضور کے پاس یا نہیں ہیں اور آپ حدیث فرما لیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا تو پر حج فرض کیا گیا ہے پس حج کیا کرو ایک شخص نے حض کیا اک اللہ عامن یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول, اللہ وسلم کیا, رسول اللہ کیا ہر سال تو آپ صلی اللہ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ اس آدمی نے تین بار عرض کیا آپ خاموش رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا لو نعم لا واجبت اگر فرما دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف جلد اول صفحہ 432 پر موجود ہے مشکات کتاب المناسک فصل اول صفحہ دو 21 پر موجود ہے اور نسائی شریف جلد دوم صفحہ ایک پر حدیث موجود ہے بحقی شریف جلد 4 صفحہ 326 پر موجود ہے مسند امام احمد جلد دوم صفحہ 508 پر موجود ہے دار قطنی جلد دوم صفحہ دو پر موجود ہے ترمزی شریف جلد اول ایک 168 پر موجود ہے ابن ماجہ صفحہ 213 پر موجود ہے سنن دارمی جلد دوم صفحہ چھیالیس پر موجود ہے صحیح ابن حبان جلد سات صفحہ سات صحیح ابن خزیمہ جلد چار صفحہ ایک پر موجود ہے پتا کیا چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کا ارشادِ مبارک ہی قرم شریعت حضور جو فرما دے وہی شریعت ہے تو اب دیکھیے ان جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی آیات بھی پڑھی حدیث پاک بھی الحمدللہ پیش کی تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کے پاس اختیارات ہیں اب قرآن پاک سے اور استدلال دیکھیے قرآن فرماتا ہے فنتا ہُو بارہ اٹھائیس رقو نمبر چار فرمایا جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں بعض رہو پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں دے سکتے ہیں جس سے چاہیں منع فرما سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ظہور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ظہور کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے اللہ فرماتا کل کو محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں ٹھیک ہے اور ابن عباس میں فرمایا خیر القصیر و کلو یعنی تمام خیر کثیر اور حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی فرمائن میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرے پاس خزانے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کو بخاری جلد اول کتاب العلم میں ذکر کیا گیا صحیح مسلم شریف جلد اول خفا تین سو تیتیس پر مشکات کتاب العلم دہلی فصل قدیمی قطب خانہ کی چھپی ہوئی سفر نمبر بتیس پر یہ حدیث موجود ہے تو پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہر طرح کے اختیارات موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقتوں سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تصرف فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی دلائل ہیں ان سے ایک سوال ہی صرف پوچھنے والا ہے کہ ان کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ لفظ بولنا مناسب بھی ہے یا نہیں ہے جو وہ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کو اختیارات دیے تو حضور ہوئے مختار کل اب وہ اللہ کو مختار کہہ رہے ہیں تو بھائی وہ اللہ کو مختار کس نے بنایا کس نے اللہ تعالیٰ کو اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جملہ اختیارات کا خود مالک ہے اللہ تو اختیار دینے والا ہے نہ کہ اس کو کسی نے اختیار دیا ہو تو میرے بھائی آپ ان سے یہ بات جا کر کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بات کا وہ جواب دے ہی نہیں پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ استقامت دے دین حق پر قائم رہنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے جی بھائی آ پر السلام اسلام علیکم علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایزی بھائی چچی اور بھتیجا اپس میں محرم نہیں ہے محرم کی تعریف یہ ہے کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو ٹھیک ہے تو اب چچا کے فوت ہونے کی صورت میں یا چچا کے طلاق دینے کی صورت میں اس کے ساتھ بتیجے کا نکاح جائز ہے اس لیے وہ اس کا محرم نہیں ہے مامو اور بانجی یا بھانجا اور خالہ یہ وہ رشتے ہیں جن کا جو محرم رشتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نکاح آپس میں ہمیشہ حرام ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے تو یہ محرم رشتے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا جی آ جائیے سپر بائک مائیک پر السلام علیکم السلام علیکم و اللہ و برکاتہ تھوڑا سا آگے ایک ان کا سوال انہوں نے بتایا تھا علم اور حاضر ناظر اور حاضر ناظر کے, اور مختار اس کے یہ کا ہے شرکی کے عقائد یہ رہ گیا ہے مختارق حاضر ناظر کا اس کے آپ سن کے جواب دیجیے گا کیا بڑا قیدہ ناظر کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہر جگہ جانا حاضر ناظر مانتے ہیں اور حاضر ناظر کا یہ ایسا سیدھا ہے کہ جو قرآن کے بھی خلاف ہے خلاف ہے کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے ہر جگہ پر تو پھر ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جبکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے لیکن اللہ کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ جانا وہ کل تھے اور آج جانا وہ اسلام آباد میں آ رہے ہیں تو جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ ہجرت نہیں کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہراج پر جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے اور بدھات میں سے جانا وہ ان کی بدتیں اذان سے پہلے صلات و سلام پڑھنا اور اس کو سننا سمجھنا یہ ایک سوال تھا اس کا جواب کر السّلام علیکم و رحمتہ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ دیکھیے بھائی اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک آئت بتاتا ہوں جس سے آپ ان کا منہ بند کر سکیں گے اور ان سے آپ ان کا جواب ضرور مانگیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآنِ کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرماتے ہوئے جو ارشاد فرما رہا ہے تو کیا وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھ کر بھی تمہارے نزیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حاضر و نازر رہی ہیں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ ان نبی اولا من کہ یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلموں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے یہاں اولا بانا اقرب ہے قریب ترین تو اب بتائیے کہ مومن جو ہیں جب ان کی جانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں زیادہ نزدیک ہیں تو پھر وہ کیا مومن ایک جگہ پر موجود ہیں یا ساری دنیا میں مومن موجود ہیں کیا فرشتے مومن نہیں ہیں تو پتہ چلا فرشتے بھی مومن ہیں حضور فرشتوں کے ساتھ بھی موجود ہیں ہر جگہ بھی جہاں مومن حضوروں کے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم مومنوں کے ساتھ موجود ہیں تو مومن ہی آپ کو حاضر و نادر بھی مانیں گے جب وہ ممن ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو آدر و ناظر کیسے مانے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ پارہ نمبر اکیس کڑکو نمبر 17 سترہ نمبر 6 ہے حوالہ اس کا نوٹ کر لیجئے گا النبی اولاد المؤمنین من اولا ٹھیک ہے پھر میں وہی بات ایک آپ سے دورانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صفات جو ہے وہ اللہ تعالی کی عطا کرتا ہے اور یہ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جو اس نے مثال بیچ میں دی کتنی غلط مثال دی ہے کہ جی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کال کراچی تھے تو آج جناب اسلام آباد آ رہے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و بطالی ذاتیں پارک ملا کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے نلّہ معلوم اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے کہ ایک مقام پر سنا معاشرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر فرمایامطقین اللہ, اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو کیا جب اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو دوسرے مومنین کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہا کس قدر ان کی جہالت ہے جو ان کو یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے حاضر و ناظر کی کیفیت کیا ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا حاضر و ناظر جو ہے اس کی دو کفیت ہیں ایک روحانی ہے ایک جسمانی ہے روحانی کیفیت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی و علیہ وبارکا وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں اور جسمانی کیفیت پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جیسے چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اور یہ ان کا اعتراض کرنا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہیں وہ نماز کیوں پڑھاتے ہو ان کی موجودگی میں مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھاتے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خود اپنی امتی کو اپنی موجودگی میں مسلح پر کھڑا کیا ہو اٹھاؤ بخاری شیف جلد وصفہ اٹھانوے مسلم شیف میں بھی ہے الزام العید جلد مصفعہ پانچ سو پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی صحابہ کرام کی موجودگی میں شادما مرو ابا بکر صلی بنار ابو بکر سے کہہ دو وہ میری موجودگی میں مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو کہ حضور حاضر و ناظر ہوں پھر بھی ان کی اجازت سے ان کا غلام امتی ان کے مسلح پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چونکہ آپ ظاہری طور پر اس حیات سے اس حیات سے آپ نے پردہ فرما لیا ہے اس لیے آپ اب عبادات کے مکلف نہیں ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مکلف ہی نہیں ہے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور آپ کو امامت کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس لیے حضور کی اجازت سے حضور کے غلام جو ہیں وہ مسلے پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو اس لیے یہ سب ان کی من گرد باتیں ہیں جناب اور ان کا کیا ان کو بندہ بتائے کیا ان کا کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ عظمت اور شان ہے وہ بیان کر رہا ہے گستاخ جل رہے ہیں بس آجکوں کا کام ہے کہ وہ ان کو اور جلاتے رہے عزیف بھائی آج بھی اکبر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ عزی بھائی بہت زبردست سوال اپنے کیا ہے اس کا میں صرف دو حرفی جواب دیتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقرہ میں جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ان کی عقلیں ماری گئی ہیں اس کا عام سات ترجمہ کروں تو یہ کہ کافر کی مت ماری گئی تو ان کی مت ماری گئی ہے جناب ٹھیک ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خطم اللہ علیہم ان کے کان بھی بند ہیں ان کی آنکھیں بھی بند ہیں ان کے دلوں پر بھی پردے پڑے مہرے لگی ہوئی ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتا ٹھیک ہے اور اگر ان کے دل زندہ ہوں ان کے ضمیر زندہ ہوں تو یہ گستاخی کریں ہی نہ بالکل مقصد یہ ہے کہ گستاخی کرتے اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ کی عزمت ان کو نظر ہی نہیں آتی تو اس لیے اپنی نشانیاں بھی نظر نہیں آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سوپر بھائی آپ کے جو سوالات تھے وہ جوابات ہو گئے ہیں آپ کا کوئی اور سوال تو باقی نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سوپر کی جو ہیں کہ بھائی کون ہیں پہلے کسی اور آئی ڈی سے شہر آتے جی اب تو جناب یہ جانور جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے جی بے شک بے شک وہ جانب میں جانے والے ٹولے سارے جناب وہ تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت و جماعت کو یہ بشارت دی کہ یہ جنت میں جائیں گے ان تعالی اچھا اچھا آج اچھا نیک چینج ہے تو جناب چلیں ٹھیک اچھا ہے پتہ نہیں مجھے تھا میں پہچان نہیں پایا آپ کو آواز سن کر مجھے سنی سنی لگ رہی ہے آپ کی آواز تو میں نے اچھا ہاں ایک سوال اور مجھے بھی آیا ہے کالے رنگ کا جوتا پہننے کے بارے میں کالا چپل یا کالے بوٹ وغیرہ تو یہ جائز ہیں بھائی کالے جوتے پہننے جائز ہیں البتہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کالا جوتا پہننے سے غم آتے ہیں کوشش کریں ضرور پہننے کی ورنہ ویسے جائز ہے کالا منع نہیں ہے پہننا ٹھیک ہے یہ اس کی ممانت نہیں ہے تو دوسرا ایسی بھائی آپ نے جو پوچھا تھا کہ باندھے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ماموں کے لیے محرم نہیں ہوتی کیونکہ اگر بانجا فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو وہ جو شخص اس بانجے کا مامو تھا اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو محرم کی تعریف میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائی جس کے ساتھ ہمیشہ اس کا نکاح حرام ہو جائے پھر وہ اس کا شوہر ہو بس یہ اس کا کھلی اور فائدہ ہے ٹھیک ہے سسر اس لیے محرم ہو جاتا ہے کہ سسر جو حقیقی بیٹے کا باپ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بیٹا چاہے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو بھی وہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا نا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا اور ساس جو ہوتی ہے وہ بھی دماد کی بہو یا اس دماد کی جو ہوتی ہے وہ محرم اس لیے بن جاتی ہے کہ اس کی بیوی بی کے فوت ہونے کی صورت میں یا طلاق دینے کی صورت میں بھی اس عورت سے اس کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائز نہیں ہوتا تو باقی تمام رشتے جو ہیں جیسے یہ اب یہ لفظ سالی بولتے ہیں اس کے نہیں بولنا چاہیے بیوی بی بی کی جو بہن ہوتی ہے نا تو وہ بھی غیر محرم ہی ہے کیونکہ اگر بیوی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس لیے وہ غیر محرم ہے ہاں بیوی کی موجودگی میں اس سے نکاح حرام ہے جی عالی سپر بھائی مائک پر السلام علیکم السلام علیکم و اللہ و جی سر میں چینج کر کے آیا تھا میں ان کے روم میں اس لیے گیا تھا وہ ایک میرے دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے جہا... آہ... آہ... ساری کتابیں دکھائی تھی نا بٹ آپ کے لوگ یہ, یہ بکواس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ ہم شرک کیا کرتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں کہ کیا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شرک ہے تو بس وہ اس پر لگا رہے ڈٹر شرک کرتے ہیں شرک کرتے ہیں تو میں نے پھر ان کے روم میں جا کر پوچھ لیا کہ بے یہ سنات کیا شرک کرتے ہیں تو انہوں نے پھر یہ اس کو حاضر ناظر علم غیب اور مختار کل کا بتایا اس لیے میں نے پہلے ہی جواب ہے اس پر جواب لے لیں اور دلائل یاد کر لیں کل اگر وہ پوچھ کر رہے ہیں تو ہم اس سے بات بھی کر سکے ارے میرا آگے سوال ہے اس کو سنیے گا جزاک اللہ خیر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز روم میری آواز روم میں آ رہی ہے کیا جزاک اللہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یا ایک دوسرے گاؤں میں وہ تقریبا نماز زہر یعنی کہ جمعے کا ٹائم شروع ہوتا ہے ایک بج کر بیس پر اور یہ یہاں کے لوگ جو ہے ایک, ایک بجے ازان دے کے ساری اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجبوری کہ لوگوں نے کام پر جانا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ اذان اور ایک بج کے پندرہ منٹ پر وہ جماعت کرا دیتے ہیں جمعے جمع کی اور نماز کا ٹائم جو ہے بیچ پر ہے ہمارے سونیہ کے برابر اور وہ کچھ دیوبندی جو ان میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پانچ منٹ پہلے بیچ یعنی کہ پندرہ پہ جماعت ہو جاتی ہے کیا دیوبندی اور ہمارے ٹائم میں کچھ فرق ہے اور دوسرا سوال یہ نا وہ کہتے ہیں کہ زور کی نماز کی جو پہلی چار سنتے ہیں نا ان کے آخری دورتوں میں صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں کچھ بتائیے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب یہ جو پہلی بات ہے سوال میں کہ اس نے ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ تو بالکل نماز نہیں ہوتی نہ آذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے تو دوسرا سوال جو سنتوں کے متعلق ہے تو وہ ان کا غلط بات ہے سنت جمعہ کی کوئی سنت غیر موقعہ نہیں ہے ٹھیک ہے تمام سنتوں میں جو ہے وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں موقعہ اپنا موقعہ سنتے جیسے پڑھتے ہیں نا پہلی سنتوں میں بھی صورت ملائیں کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی رقت تمام رختوں میں اس کرا جو ہے وہ کی جائے گی اور غیر مقررہ سنتے بھی ہوں تو کرا تولنے میں کی جاتی ہے اور آخر میں صورت بھی ملائی جاتی ہے تو یہ بالکل ان کا غلط سوال ہے اور غلط جواب ہے اس میں کچھ نہیں ہے تو دیوبندی کہتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں نے آپ سے وہ مسئلہ پوچھا تھا غالبا نے ایک روزے کے بارے میں وہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے تین منٹ روزہ افطار کر دیا اصل میں وہ روزہ فرضی تھا اور فرضی وہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اور بعد میں اس کی قزا کر رہے تھے تو قضا کو دوبارہ وہ تین منٹ کی وجہ سے پہلے توڑ دیا تھا اب نے کہا وہ ٹوٹ کے دوبارہ رکھنا ہوگا تو کیا وہ دونوں دو روزے بنیں گے یا ایک ہی روزہ ہو گیا پہلے وہ ایک رمضان کا روزہ اور اب یہ جو روزہ ٹوٹتا ہے پھر اس کو بھی دوبارہ کرنا ہوتا ہے کیا یہ ایک روزہ ہی رکھیں گے یا دو رکھیں گے جزاک اللہ حضرت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ سوال ویسے آپ کا یہ بڑا زبردست ہے وہ بہتر تو یہ کہ دو رکھیں کیونکہ رمضان شیف کا تو رہتا تھا اس کی وہ قزاع کر رہے تھے تو ابھی اس کی قزا پوری نہیں ہوئی تھی بیچ میں پھر ٹوٹ گیا ٹھیک ہے. ہے تو دو ہی رکھنے چاہیے ان کو بہتر یہی ہے کہ اس میں ڈاؤٹ بھی ہے اگر ایک رکھیں تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے تو دو رکھنے میں بہتری ہے ٹھیک ہے اگر نام بھی بنتے ہوں تو بھی بہتر ہے کہ چلیں ایک کا نفلی کا سواب مل جائے گا ان کو السلام علیکم